ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنی رب کی یہاں اور وہ ان کا مول ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے